وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم إنما تعبدون من دون الله أوسانا وتخلقون إحقا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بلأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة آخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحب من يشاء وإليه تقلبون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 پھر خدا ہی پچھلی پیدائش پیدا کرے گا بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے مجھ سے چاہیں آزاد دے اور جس پر چاہیں رحم کرے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اور تم اس کو نہ زمین میں عادد کر سکتے ہو نہ آسمان میں اور نہ خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے والذين كَفَرُوا بآيات الله ونقائه أولئك يأسوا يا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار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 جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں بکوانمیا ما نارو باب نارویم نے کہا کہ تم جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو لے بیٹھے ہو تو دنیا کی زندگی میں دوستی سے انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لالت بھیجو گے اور تمہارا ٹھکانہ دلف ہوگا اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا فآمل له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 اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور ان کی اولاد میں تغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور سلا ان انعد کیا اور وہ نیک لوگوں میں ہوں گے وَلُوطن اذ قال روج کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا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 وَلَمَّا جَاءَ أَتْرُسُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّهُ مُهْلِكُوهُ أَهْلَ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ وَقَالَ إِنَّ فِي هَٰذِهِ نُطًىٰ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا فِي هَٰذَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الغابرين.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 ولما أن جاءت رسلنا لطنسيء بهم وضعق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية مِنَ من السماء بما كانوا يفسقون. وَلَقَدْ مِنْهَا دود کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے نہ خوش اور تنگ بن ہوئے نے کہا کچھ خوف نہ کیجیے اور نارنج رنگ کیجیے ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے مگر آپ کی بیوی کے پیچھے رہنے والوں میں ہو ہوگی ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب سے کہ یہ بدکاری کرتے رہے ہیں آسمان سے آزاد نازر کرنے والے ہیں اور ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اس بستی سے ایک کھلی نشانی چھوڑ دی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 موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض مما كانوا سابقين فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه الحارق ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغلقنا وَمَا كَانَ اللَّهُنِ وَلَاكِنْ مغرور ہو گئے اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے تو ہم نے سب کو ان کی گناہوں کے سبب پکڑ لیا سو ان میں کچھ تو ایسے تھے جن پر ہم نے پتھوں کا میم برسایا اور کچھ ایسے تھے جن کو چنگھاڑ نے آ پکڑا اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا اور ظلم کرتے تھے مثلا وَإِنَّ اللَّهَ أَوْرَثَ الْبُيُوتَ لِلْبَيْتِ الرَّحْمَنِ كَبُوتٌ لَّنْ كَرُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ وَأَجْدَى مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ اللَّذِي ذُو الْحَكِيمِ وَإِنَّ اللَّهَ لَمُبْنِي مُحَالِ النَّاسِ وَمَا يَاخِذُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خلق الله نین جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ تمام زمر مکڑی کا گھر ہے کاش جو اس بات کو جانتے یہ جس چیز کو خدا کے سوا پکارتے ہیں ہاں وہ کچھ ہی ہو خدا اسے جانتا ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے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 والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحصر إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمننا بالذين انزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون أيها محمد صلى الله عليه وسلم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 وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تطلو من قبله من كتاب ولا أقو بيمينك إذا لرطاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون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 سک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت مصیحت ہے قُلْ وَهُمْ لَا <يَشْعُونَ> کہہ دوں کہ میں نے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور خدا سے انکار کیا وہی وہ نقصان اٹھانے والے ہیں اور, اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اگر ایک وقت مقرر ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور نا گاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا جان بالکل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 اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں ان کو ہم بحث کے اونچے اونچے محلوں میں جمع دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے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 الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولن عددهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون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 سورة الروم مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الروم أدنى الأرض فهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنا سرمئی بہو راہ علیم اہل روم مغلوب ہو گئے نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ہم قریب غالب آ جائیں گے چند ہی سال میں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 ما من إلا بالحق مسمى وإن من الناس ربهم یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آفرت کی طرف سے غافل ہے کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا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 كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 انجام بھی برا ہوا اس لیے کہ خدا کی آئے تو وہ جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے اللہ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 اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفر اور وہ اپنے شریکوں سے ناموتقب ہو جائیں گے وَيَوْمَ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 اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تاریخ ہے اور تیسرے پہر بھی اور جب دوپہر ہو اس وقت وہی وہ زندے کو مردے سے نکالتا اور وہی وہ مردے کو زندے سے نکالتا ہے اور وہی وہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے ومن آياته أن خلقكم من ترعب ثم إذا أنتم بشر ترتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 آياته وَمِن آياتاتِه خلَلْقُ السَّماواتِ وَالأَرّ وقتتِناافُ عَْلسِنَتِكمُمْ وَلْبَالكُم إِ فِي زَالكَ ل آيات للَِّالِم وَمِن آياتاته مَناامُكُم بِالَّلِ وَهار وَبذِق قُقُم مِ فَوِْ إ فِي ذَالكَ نَ آيات يَقوموم اور اسی کے تصورفات میں سے ہیں آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں اور اسی کے نشانات اور تصورفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کی فضل کا تلاش کرنا جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من الآخر ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره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 ببولحکیم اور آسمان اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرم بردار ہیں اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرتا ہے اور یہ اس کو بہت آسان ہے اور آسمان اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُتَثَابِتِينَ مِنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مما ملكت مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُهُورٍ عَتِيمًا رَضِقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَنْتَ تَخَافُونَهُمْ خِيفَتَكُمْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكَ لِخَصْرِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَلِتَّبَعَ الَّذِينَ بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن أَغَلَّ اللَّهُ مِن نَّاصِرِينَ وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں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 فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما فرحون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 اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں اور جو تم سود دیتے ہو مال میں افزائش ہو تو خدا کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی اور جو تم زکات دیتے ہو اور اسے خدا کی رضا مندی طلب کرتے ہو تو وہ مجھے بے برکت ہے اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سے چند کرنے والے ہیں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 فأقم وجهك للدين القجم من قبل أن يأتي يوم لا مرد من الله يومئذ يصدعون من كفاف عليه كفره ومن عمل الصالحا فلأنفره بيون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين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 بے شکو قافروں کو دوست نہیں رکھتا ویاتی تجری امری ولی تب تور اوسن قبل کا فجا دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے اور تاکہ, اس کے حکم سے چلیں اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طرب کرو عجب نہیں کہ تم شکر کرو اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے جو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا اور مدد ہم پر لازم تھی فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن يعيهم من قبله لأبون الصين فانظر إلى آسان نحمة الله كيف يحجي الأرض بعد موتها الْمَوْتَ عَلَى <قدید> خدا ہی تو ہے جو ہوا کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو بھرتی ہیں پھر خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور طے بتح کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے میہ نکلنے لگتا ہے پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں سے ہے۔ بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے وَلَئِن وَلَئِن عَن اِن تُسمِعُ إِلَّا مَن يُؤمنُ بِآيَاتِنَا فَهُم <مُسْلِمونَ>. اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبق کہ وہ زرد ہو گئی ہے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 الله الذي خلقكم من ضعف ثم اجعل من بعد ضعف قوة ثم اجعل من بعد قوة روة وشيبة يبلغ ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الصاعة يقسم المدرمون ما لبثوا غير صاعة فذلك كانوا يؤفكون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 جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں کہ خدا کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو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 اسی طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے اور تم صبر کرو بے سب خدا کا وعدہ سچا ہے اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دیں سورت الرفمان مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کا آیا آیات کتاب الحکیم یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت جو نماز کی پابندی کرتے اور زکوۃ دیتے اور آثرت کا یقین رکھتے ہیں یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ۖ هَٰذِهِ نَفْسِيها وَعْدَ الله وهو اور لوگوں میں بات ایسا ہے جو بےحودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استحصا کرے یہی لوگ ہیں جن کو زلیل کرنے والا عذاب ہوگا اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے گویا ان کو سنا ہی نہیں جیسے ان کے کانوں میں شکل ہے تو اس کو درد دینے والے آزادی سنا دو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہیں ان کے لیے نعمت کے باب ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے خدا کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے <تصفيق>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 اور ہم نے لکمان کو درائی بخشی کہ خدا کا شکر کرو اور جو شخص شکر کرتا ہے اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكرني ولبالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه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 يا بني إنها إن تكم إصطار حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أَوْ في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف حبيث يا بني أطمي الصلاة وأمر بالمعرى العالم فلم اشجر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.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 لوگوں سے گال نہ پلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ خدا کسی اترانے والے پسند پسند کو پسند نہیں کرتا اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا کیونکہ اونچی آواز گدوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری گدوں کی ہے ما في السماوات وما في الأرض ما أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما قال الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا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 بما ان الى عذاب اور جو شخص اپنے تئیں خدا کا فن کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے دستاویز ہاتھ میں لے لی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 قل الحمد بل لا يعلمون والأرض ان هو اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ خدا نے کہہ دوں کہ خدا کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے بیشک خدا بے بی پروا اور سداوار حمد و ثنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَعَ فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَكْلَاضٌ وَالْبَحْرَ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كبِمَآتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خَلَقُكُمْ وَلَا أَعْضَاءَكُمْ إِلَّا لِتَرَفَّهُ وَاحِدًا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 خدا سننے والا دیکھنے والا ہے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 اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ لغ ہیں اور یہ جی بھی خدا علی رسفہ اور گرامی قدر ہے